شہید اسلام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.shahidaislam.com اعلان نسرت کے بعد نمونہ نسرت نمونہ نسرت یہ ابو لہب تباہ ہو گیا خلاصہ دشمنان نے دین کا انجام دنیاوی اخروی وہ ابو لہب کا اچھا جی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 ان زیر عشیر تقال اکربین تو حضرت نے اپنے قریبی قریبی رشتہ داروں کو بلایا اسی صفا پہاڑی پہ چڑھ کے بلایا سب ہی کٹے ہو گئے تو حضرت نے فرمایا حل بجت کا نو سب نے کرار کی آپ سچا ہیں پھر آپ نے وہی کلمہ شریف پیش کیا کچھ لمبی تقریر ہے جب آپ نے کلمہ شریف پیش کیا تو ابو الحابی تو حقیقی چچا تھا نا اس نے اسے ہاتھ کھڑے کیے کہنے لگا تب بن لا کر سائرہ یوم والا ہلاک ہو تو کیا اس لیے ہمیں جمع کیا تھا تو دونوں ہاتھ چونکہ اس نے کھڑے کیے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا ابو آپ کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں آپ بھی تباہ ہو جائے دنیا بھی تباہ آخر بھی تباہ آگے سمجھ تباہ ہو جائیں سمجھے دی ایک جملہ ہے دعائی یا بد دعا کی تباہ ہو جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے ابو لہب کا نام تھا ابد العضا کیا تھا ابو لہب اس لیے کہتے ابو کا من ملازم ملازم اللہ شولے کا ملازم اس کا جو چہرہ تھا نا وہ شولے کی طرح چمکتا تھا لیکن اللہ تعالی نے فرما ابو لہب ہے لیکن اس معنی میں ابو لہب نہیں ہے یہ ملازم الحاب ہے لہب سے مراد کون سا لہب ہے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 ابو طالب جو تھا نا وہ حضرت کا کیا رہا فرما بردار رہا تحقیق یہ ہے کہ ابو طالب کی موت کو فر آئی لیکن ہر وقت کو اس کو کافر کافر کہنا یہ مناسب نہیں ہے تحقیق اپنی جگہ ہے لے الف اے تو کرام روح المانی لکھتا ہے ایک آنکھ کی خاطر ہزار آنکھ کا احترام کیا جاتا ہے آپ کے والد والدین کے بارے بھی خاموشی اختیار کرنا ٹھیک ہے جی ادب کا تقاضا یہی ہے سیصلہ نارن ضات الحا انجام اخروی ان قریب داخل ہوگا ایسی آگ کے اندار جو صاحب کی باقی اس کی بیوی تھی نا وہ ام جمیل تھی کون تھی جی وہ بھی خامند والی کار بڑی بدماش تھی اے ام جمیل کی ایک مسلح سے گستاخانہ وہ کہتی پھرتی تھی من اسینا و امراہ ابینا و دین ہلین کا نام محمد تھا اس نے کیا رکھ دیا مزم حضور نے فرمایا میں محمد ہوں یہ گالی کس کو دیتے ہیں مزمم کو دیکھتے ہیں ایک بریلوی مولوی مجھ کو گالیاں دیتا تھا کہتا کا کہ زور اتنا بدماش ہے زور اتنا بدماش ہے میرا نام اس نے کیا رکھا تھا زور میں نے کہا الحمد میں زور نہیں ہوں میں منظور ہوں تو زور کو گالی دیتا رہے میں منظور ہوں تو حضرت نے بھر بھائیا مزمہ کو گالی دیتے رہے میں محمد ہوں اور اس کی بیوی جو کہ اٹھانے والی ہوتی تھی لکنیوں کو وہ خاردار لکنییں لے آتی اور حضور کے راستے میں ڈال دیتی تھی اور عورت ام جمع تاں کہ آپ کو عزا دے ایک معنی تو یہ خاردار لکڑیاں دوسرا معنی اس کا کرتے ہیں کہ دشمنی کی آگ کو بھڑکاتی تھی دشمنی کی آگ کو جلاتا کون تھا ابولاحب اور لکی ڈال کے بھڑکاتی ام جمیل تھی تیسرا معنی یہ کرتے ہیں کہ چول خور تھی تینوں معنی ہیں فی جی دیہا حبل و مما اس کی گردن کے اندر رسا ہو جائے گا پوست خورما سے مسجد کے دو معنی کیے جاتے ہیں ایک پوست خورما کھجور کا چھال جو ہے اس سے بنایا جاتا ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے رسی ہوگی پوست خورما سے دوسرا معنی کرتے ہیں رسی ہوگی مضبوط بٹی ہوئی لوہے کا رسا ہوگا تو تاروں کے ساتھ مضبوط بٹا ہوا گا اس کی گردن کے اندر ہوگا قیامت کے دن یہ کب ہوگا جی قیامت کے دن حقیقت یہی ہے محققین مفسر یہی کہتے ہیں بعض مفسر کہتے ہیں ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ وہ لکڑی اٹھاتی تھی اس کے قامت کے بعد بھی ایک دفعہ لکڑی اٹھا کے رہتے گردن کے اندر رسی تھی وہ گھٹ گئی اور مر گئی دنیا میں بھی یہی بات اس کا